اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں پیار لم و ما فل برری ول بہر وہی جانتا ہے خوشکی اور سمندر میں کیا کچھ ہے یہاں سے ہم دیکھیں گے اللہ کے علم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کیونکہ بار بار ذکر آیا ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے پلٹائے جاؤ گے اور پھر وہ تمہارا حساب کتاب لے لے گا قیامت کے دن جج اللہ ہوگا بہترین جج وہ ہوتا ہے جس کے پاس ٹوٹل علم ہو سارا ایویڈنس ہو کل علم اس کے پاس ہو کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہ ہو چھپی بھی ہوگی صحیح فیصلہ نہ کر پائے گا بعض دفعہ جج کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ججمنٹ امپلیمنٹ بھی کر سکے اپنا فیصلہ نافذ کر سکے بہترین جج کون جو کہ علاق العلیم ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور علاق ان قدیر ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہو وہ بہترین جج ہوتا ہے تو یہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم و یالم فل بر بہر غما تسکتم و رقت اللہ اور ایک پتہ بھی جو گرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے ولاحب اور نہ کوئی دانا فی الارض جو کے زمین کے اندھیروں میں ہے ولا اور رت بن وشک اور تر سب کچھ کیا ہے اللہ فی کتاب مبین کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ کھلی کتاب میں لکھی نہ ہو کھلی کتاب کیا ہے کتاب مبین اللہ کا علم ازلی اللہ کا اپنا علم وہ وہی ہے جو تپاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى وہی ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے ثم الیہ مرجعکم ثم ينبئکم بما كنتم تعملون پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے وہلقاہ روفاقی <بَادِه> وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے وہ یس العلقا اور تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بیچتا ہے انسان کی نگرانی دو طرح سے ہو رہی ہے ایک اس کے اعمال کی کرامن کاتے بین اور دوسرے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ مقرر کر دیے ہیں جو ہم کو نقصانات سے بچاتے ہیں اللہ یہ جو کہ اللہ نے تقدیر ہی میں لکھ دیے ہوں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 تو خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہم بھی پڑے ہوں گے اس طرح سے یاد رکھیں جس نے موت کو یاد رکھ لیا اس کا عمل ضرور درست ہو جائے گا اللہ اللہ خبردار ہو جاؤ فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے صحرا اور سمندر کی تاریخیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا ہم ضرور شکر گزار ہوں گے کم کہو اللہ تمہیں نجات دیتا ہے غوث پاک کون ہے غوث آزم کون ہے کون ہے فریاد کا سننے والا اللہ خل اللہ یونت جی منہا و بن کل کر بن سم ان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 دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ جائیں حدیث میں آتا ہے ایک روایت ہے ساد بن وقع اس کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو رکعت نماز پڑھی پھر دیر تک آپ دعا فرماتے رہے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے یہ دعا قبول ہو گئی پھر امت کو قحط اور بھوک سے ہلاک نہ کیا جائے یہ بھی دعا قبول ہوئی پھر میری امت آپس میں جنگ و جگل سے تباہ نہ ہو اس دعا سے مجھ کو روک دیا گیا وکزہ بھى ہی قوم و کا باہ آپ کے قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے ان سے کہہ دیجئے میں تم پر حوالدار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں ہر بات کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے انقریب قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہمارے آیات پر نقطہ چینیا کر رہے ہیں تو ان کے پاس ہٹ جائیے یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں اور کبھی شیطان اگر بھلاوے میں ڈال دے آپ کو تو جس وقت آپ کو اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں و ما الدینکقسکرمت ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی ایسے لوگوں کی فرنشپ اختیار مت کرو جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ چیز بھی پھر آپ دیکھیے کہ غریبوں میں نہیں ملتی یہ ہمارے ہاں پھر افسوس کے ایلیٹ ہونے کی علامت ہو گئی ہے اللہ کے بارے میں لطیفے جنت جہنم کے بارے میں لطیفے کس کس قسم کی باتیں کہ فلاں گیا تو اس نے اللہ سے یہ کہا تو اللہ نے یہ جواب دیا اور اس پہ ہنس رہے ہیں اور جو نہ ہسے تو کہیں لو زیادہ ہی ان کو دین سوار ہو گیا ہے ہم تو خالی مذاق کریں یہ جس کڈنگ خالی مذاق بھی نہیں برداشت کر سکتے اتنے serious. نہ صرف باتیں کر کے دین کا مذاق اڑاتے احمقانہ سمجھنا ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو اس لیے کہ یہ اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں کہ یہ ایک اپمک کی طرح ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی لگ جائے جھوت کی بیماری ہے یہ اوائڈ کرو ایسی کمپنی صرف کی صورت میں جا سکتے ہو کہ جب تم ان کو نصیحت کرو ایسے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ویل well فورٹیفائڈ ہو تم نے اپنی حفاظت کی ہوئی ہے تمہارا ایمان خوب مضبوط ہے اور ان بیماروں کے ساتھ بیٹھ کے تمہارا ایمان بیمار نہیں ہو جائے گا تو ہاں جاؤ جا کے سمجھاؤ, نصیحت کرو. لیکن اگر تمہیں خود ابھی یہ لگتا ہے کہ تمہارا اپنا ہی ایمان مضبوط نہیں تو مت جاؤ مت بیٹھو ان کے ساتھ ڈاکٹر تو مجبوراً جاتا ہے نا مریض کے پاس تو مجبوراً جاؤ ایسے لوگوں کمپنی ساتھ انجوائے کر سکتا کبھی بھی اب سوچے کہیں اگر ہمارے ماں باپ کا مذاق اڑ رہا ہو ہم وہاں بیٹھ سکتے ہیں کبھی نہ بیٹھ سکیں تو جہاں اللہ کا مذاق اڑ رہا ہو اللہ کی آیات کا ہم وہاں کیسے بیٹھ سکتے ہیں وزر تخینہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تمبیح کرتے رہو یہ کرنا ہے نصیحت ضرور کرو یہ کبھی مت سوچو کسی کا رویہ دیکھ کر کہ اب تو یہ کبھی بات نہیں سنیں گے جب مذاق اڑا رہے ہیں تب تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو لیکن جب پھر دوبارہ کبھی موقع ہو تو پھر ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرو اور ذکر بھی اس سے نصیحت کرو کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو بھی ان سے قبول نہ کی جائے گی کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں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 وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن ہو جائے گا اس کا ارشاد این حق ہے اور جس روز سور پھونک دیا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے وہ حکمت والا اور باخبر ہے وہ افقال ابراہیم ابی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں یہاں پر طریقہ بتایا جا رہا ہے آبا و اجداد کے ساتھ معاملہ کرنے کا ناوزب اللہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ بڑھائی علیہ السلام بدتمیز ہوں گے یا نا فرمان ہوں گے نہیں لیکن بدتمیزی کوئی نہیں کی انہوں نے لیکن جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے اس میں والدین کی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں اگر والدین خود نافرمان فرمان ہے اللہ کے لاتا مخلوق انفی معاسیت الخالق مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اور مخلوق چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو ماں ہی کیوں نہ ہو و کدال کنوری ابراہیم ملاقوت سماواتی ول ارد من الموقن ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت سارے مختلف قسم کے شرک میں مبتلا تھی بدھ پرستی ان کے ہاں تھی ستارہ پرستی تھی بادشاہ پرستی تھی اچھا اور کا علاقہ تھا بہت ایڈوانس سائنٹیفکلی بہت ایڈوانس تھے جیسے آج امریکہ وہ مقام اس زمانے میں اور کو حاصل تھا اچھا قوم کیسی تھی انتہائی کجت باس قوم بہت زیادہ ڈبیٹ کرنے کی شوقین تھی تو ابراہیم علیہ السلام ان سے جس طرح بات کرتے تھے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تھے بلکہ ان پر وہ گھیرا ڈالا کرتے تھے ایسی طرف سے وہ ان پر آیا کرتے تھے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا تھا جب ابراہیم علیہ السلام بات شروع کرتے تھے قوم یوں سمجھتی تھی کہ یہ تو ہماری ہی بات کو بیان کر رہے ہیں اور پھر کنکلوژ جب نکالتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو قوم چپ ہو جاتی تھی جواب نہ دے سکتی تھی اسی کا ذکر ہے فلما جن ہلکا جب رات ان پر دیکھا کہا یہ میرا رب ہے قوم کتنی خوش ہوئی ہوگی سوچے انہوں نے تارے کو رب مانا اب کیا ہوا فلم افلا جب وہ ڈوب گیا قوم نے بھی دیکھا ڈوب گیا کوالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے لاحب لا الآلین میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا یہ کیا طریقہ ہے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہے صرف ان کو سوچنے پر مجبور کرنا کہ تم سوچو تو کیا تمہارے بلیفس ہیں فلا مارا القمرا بازا رب بھی پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا ہاں یہ ہے میرا رب لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب ہادا اکبر یہ سب سے بڑا ہے فلم افلت جب وہ بھی ڈوب گیا کالا یا قومی انی بری میری قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تم انہیں معبود کہتے ہو یہ تو خود پابند ہے نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں نہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں کوئی لاتا ہے تو آتے ہیں کوئی لے جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں تو مابوت کیسے ہوئے انی وجہ من مشرقین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 ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں ان نہ ربا کا حکیم علیم حق یہ ہے کہ آپ کا رب نہایت دانا اور علیم ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اساق و یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی جو اس سے پہلے نو علیہ السلام کو دکھائی تھی اور انہی کی نسل سے ہم نے داود سلیمان ایوب یوسف موسا اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلا دیتے ہیں انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے زکریا یاہیا عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو راہیاب کیا ہر ایک ان میں سے سالح تھا اسی خاندان سے اسماعیل السا یونس اور لوت علیہ السلام کو راستہ دکھایا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی اور ان کے آبا و اجداد اور ان, کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی رالکا حد اللہ بہی بیہی مئی من عبادی یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور کونسا راستہ بتائیے دیکھئے ہدایت کا یہاں تورات انجیل زبور قرآن کتابوں کا نام نہیں ہے انبیاء کا نام انبیاء کے طریقے کو فالو کرنا ہدایت کی لازمی شرط ہے اتنا خوبصورت گلدستہ ہے سترہ انبیاء کے نام کا جو یہاں پر آیا ہے فرمایا ولو اشرقو لا حبد عنہم ما کانو یعملون لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا ان کا سب کرا کرایا غارت ہو جاتا یعنی لوگوں کے کان کھولے جا رہے ہیں کہ جب یہ انبیاء ہوتے ہوئے اگر اللہ نہ کرے یہ شرک کرتے تو ان کا بچانے والا کوئی نہ ہوتا تو تم نے آخر کیسے سوچ لیا کہ تم شرک کرتے رہو گے اور اللہ معاف کرے گا یہ <تصفح> وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو اس کام پر میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں یہ تو عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جو موسا علیہ السلام لائے تھے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو تم کو حاصل نہ تھا نہ تمہارے باپ دادا کو آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا کہہ دو اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے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 یا کہے مجھ پر وہی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وہی نازل نہیں کی گئی یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں یہ کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا انجام کیا ہوگا ولافی غمرات کاش <وَعِدِهِم> تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکراتے موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے لاؤ نکالو اپنی جان یہ وقت موت کا وقت وہ اگر انسان کو یاد رہے تو ساری سرکشی اس کی ہوا ہو جائے سکرات الموت, موت کی بے ہوشیاں, موت کی سختیاں اچھے اچھے لوگ پریشان ہوں گے جن لوگوں نے عادت بنا لی ہوگی دین پر چلنے کی وہی اس وقت نجات پا سکیں گے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہ آئین اللہ غمرات الموتی و الموت اللہ تو میری مدد فرما موت کی ڈبکیوں پر اور موت کی بے ہوشیوں پر اللہ ہمیں اس وقت دین پر ثابت قدم رکھے لیکن یہ کفار یہ انکار کرنے والے فرشتے کہیں گے لاؤ جان نکالو الجز نہ عذاب الہ بما کن تم تقولو نہ اللہ غیر الحقی و کنتم ان انآیات ہی تستق لاؤ نکالو اپنی جان آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر نا حق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اللہ فرمائے گا لقج تمونا فرادا کما خلق نا کم لو آگئے نہ نا آج تنہا اسی طرح جیسے ہم نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا تھا وہ ترق تم ماخبل نہ کم اور تم چھوڑ آئے وہ سارے خول وہ ساری کورنگس جس میں کہ تم کو ہم نے لپیٹا تھا اپنی پیٹھوں کے پیچھے کس بات کی وجہ سے انسان اللہ کی بات نہیں مانتا یہ جو کورنگز ہے نا ہمارا اپنا جسم بہت پسند ہے ہماری انٹیلیجنس بہت ہمیں اچھی لگتی ہے سوسائٹی میں پوزیشن گھر بار رشتہ دار یہ محبت ایک خول بن جاتی ہیں رکاوٹ بن جاتی ہیں جو کہ اللہ کے نور کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہاں گئے وہ سارے بتاؤ سب چھوڑ آئے نا تم پیچھے سب تمہاری کورنگز رہ گئیں اکیلے آ گئے ہو وہ مانا مارا کم شفا کم الدین تم انافی کم کا اور اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو ہم نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. اللہ کی, کی نشانیاں ان اللہ فالق الحب اللہ ہے جو کہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کا یخرج جلح من المیتی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وہ مخرج المیتی من الحی اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے اللہ تو یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو تو ایک دانے کے پھاڑنے کا ذکر معمولی چیز مائکروسکوپک اب مائکروسکوپک فالک الزباح صبح کا پھاڑنے والا ہے اسی نے رات کو پرسکون بنایا اسی نے چاند اور سورج کو حساب کے لیے مقرر کیا ہے یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں اور وہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور وہی وہ ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک اس کے سوپے جانے کی جگہ یہ نشانی ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے پھر ان پر تہ بتہ چڑے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں اللہ کی خلاقی کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے اس کی نشانیاں کیا خوبصورت اللہ نے کائنات ہے دیکھیں سب انسان کے فائدے کے لیے اور کیا استھیٹک سینس ہے جو گچھے ہوتے ہیں انگور کے اس کو دیکھ کے عورتیں زیور بنواتی ہیں نا پلس کے لیے وہ کانوں کی جیسے کہ انگور کا گچھا ہوتا ہے ایک سیک حسین کس خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں کیا حسین وہ چیز ہوتی ہے انار کو کبھی دیکھیں اس کا ذکر آ ہے اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر خصوصیات جدا جدا بھی ہیں طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پھل بنائے ہیں اور کس بالکل بھوری بے رنگ بے مزہ زمین سے اسی زمین سے اگتے ہیں اور کیا رنگ اور کیا مزہ اور کیا ان کے اندر ٹیسٹ اور خوشبوئیں ہوتی ہیں دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جائے انار کو دیکھیں لگتا ہے چھوٹا سا تاج پہن کر بیٹھا ہوا ہے رنگ ایسا کہ دل خوش ہو جائے انسان کا اس کو آپ کھولیں ہر جوس کا ڈراپ اللہ تعالی نے کیسے پیک کیا ہوا ہے ورنہ آپ یوں انار کھولیں اور سارا جوس آپ کے کپڑوں پر گر پڑے تو کیا حال ہو اور پھر اللہ تعال نے جو ہی بنائی ہیں یہ انسان کے جوسز کی طرح پولشن نہیں پیدا کرتی پھر یہ چھلکے بھی جانور کھا لیتے ہیں ہر چیز میں فائدہ ہی فائدہ. کتنا رحمان چاہتا تو یوں کھانا تمہارے آگے پھینک بھی دیتا لیکن کتنا سجایا ہے کتنا سجایا ہے کہ شکر نہ کرو گے اندرو اللہ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان پر پھل آنے ان کے پکنے کی کیفی ذرا غور کی نظر سے دیکھو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بوجے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیے حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں بدیو سماواتی والارض وہ آسمانوں اور زمین کا مجد ہے انا یقون ولم تک اللہ صاحبہ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی بیوی ہی نہیں سمپل بات ہے کیسے تم نے بیٹا بنا دیا اللہ کا اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے ایک مسلمان عالم ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں گیا وہاں اس کے بشپس اور راہب سب کھڑے ہوئے تھے وہاں جا کر اس نے پوچھا ان سے بشپ سے اور راہبوں سے کہ آپ کی بیوی بچے خیریت سے ہیں تو وہ خفا ہو گئے ان کے یہاں تو بہت بری بات سمجھی جاتی ہے نا انہوں نے کہا آپ کو پتا نہیں کہ ہم بیوی بچے والے نہیں ہیں ہم شادیاں یعنی کہ ہمارے مقام کے خلاف ہے کہ ہم شادیاں کریں تو کہا کہ اچھا جب آپ کے مقام کے خلاف ہے تو پھر اللہ کی بیوی بی اور بچہ کیسے ہو گیا یہ ہے نا وہ طریقہ علم کا اور عقل کا جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ تو آسمانوں اور زمین کا مجد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک کی زندگی نہیں وہ خلق اقل شی اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہر چیز کا خالق لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے لا رکوسوار وہ ہوا ید رکل ابسوار وہ ہوا نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی کسی نے کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے وہ ہوا ید ابسار اس کا علم وہ تمہاری نظریں بھی پہچان جاتا ہے تم تو بہت بڑی چیز ہو تم کس نیت سے کس طرف کیا دیکھ کر کیا سوچ رہے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے وہ ولطی فلخبیر اور وہ باریک بین اور باخبر ہے داوانا ان الحمد للہ رب العالمی